السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ تراوی کی سنِ تعداد گنا رکھتے ہیں اور یہیں کچھ بخاری شیف کی حدیث ثابت ہے ابن خزیمہ ابن ابان کی حدیث ثابت ہے جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اور جناب جابر بن عبداللہ نے بتایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے زمانے میں جب دو کاریوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ لوگوں کو ترابی کی نماز پڑھائیں تو انہیں حکم دیا تھا کہ گیارہ رقطیں پڑھائیں اور یہ جو آتا ہے کہ جناب عمر فاروق نے بیس رقطوں کے بارے میں کہا تھا تو یہ روایت ضعیف ہے دونوں روایتیں معطا امام مالک میں موجود ہیں ان میں سے گیارہ واری جو ہے وہ صحیح ہے اور نبی علیہ صرام کے طریقے کے مطابق بھی ہے لیکن بہت سے احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر مسنون تعداد گیارہ ہے تو پھر حرمین میں گیارہ سے زائد کیوں ہیں تو سب سے پہلے یہ گزارش کر دوں کہ سعودی عرب کے علماء کرام مثلا شیخ ابن عباد شیخ ابن ببنسمین جو سعودی عرب کے ممتاز علماء تھے جن کا سعودیہ میں ایک نام ہے اور ایک شہرت ہے ان کے فتوا واضح طور پہ موجود ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سنت عداد گیارہ ہی ہے تو سعودی عرب کے علماء اکرام بھی یہی مانتے ہیں کہ سنت عداد گیارہ ہی ہے اور اسی لیے سعودی عرب کی اکثر مساجد میں گیارہ رقطیں ہی پڑھائی جاتی ہیں کچھ مساجد میں بیس یا تیئیس رختیاں پڑھائی جاتی ہیں یعنی کہ بیس نفل اور تین ان میں سے مسجد نبی بھی ہے مسجد حرام بھی ہے تو گزارش یہ ہے کہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ سعودی حکومت کا مزاج کیا ہے سعودی حکومت اس بات کی قائل نہیں ہے کہ ایک ہی مسجد میں الگ الگ جماعتیں کرائی جائیں پہلے کچھ لوگ نماز پڑھیں اور پڑھائیں اور پھر دوسرا گروپ آ جائے وہ لوگ نماز پڑھیں اور پڑھائیں اس کی سعودی حکومت قائل نہیں ہے سب کو معلوم ہوگا کہ سعودی حکومت آنے سے پہلے مسجد حرام میں چار یا پانچ مسلح ہوا کرتے تھے یعنی کہ ایک نماز بار بار پڑھی جاتی تھی مثلا پہلے حلفی پڑھتے پھر شافی پڑھتے پھر مالکی پڑھتے پھر ہمبلی پڑھتے اور چاروں مسلکوں کے لوگ مسجد حرام میں موجود ہوتے جان کے بعد باوضو ہوتے لیکن ہر کوئی اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتا اور دوسرے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوتا کہ ان کا مسلک اور ہے ہمارا مسلک اور ہے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کو دعائیں دیتے ہیں جو موجودہ بادشاہ کے والد محترم تھے جنہوں نے حکومت میں آتے ہی اس چیز کو ختم کیا اور کہا ایک امام نماز پڑھائے گا سب اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے سب مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ٹی وی کا زمانہ آنے سے پہلے ویڈیو کا زمانہ آنے سے پہلے یہ چیز ختم ہو گئی کہ مسلمان الگ الگ اللہ کے سب سے عظیم گھر میں نماز پڑھیں تو آج کل مشقِ نبوی مسجد حرام میں بیس رکھتی ہوتی ہیں تین وطر ملا کر تیئیس تاکہ بیس کے قائل انہی کے پیچھے نماز پڑھیں اور جو دس یعنی کہ دس نفل اور ایک وطر گیارہ یا آٹھ نفل اور تین وطر گیارہ کے قائل ہیں وہ ان میں سے کسی ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں پہلے امام کے پیچھے یا دو کے کی پیچھے کیونکہ ایک سے زائد امام نماز پڑھاتے ہیں لیکن یہ کہ الگ جماعت ہو پہلے گیارہ رکھتے ہیں امام سا پڑھائیں پھر کوئی گروپ آ جائے اور وہ الگ سے جماعت پڑھیں سعودی حکومت اس کی قائل نہیں ہے ویسے بھی سعودی علماء کرام کا یہ فتویٰ بالکل واضح ہے کہ سنت مصنون افضل تعداد جو ہے وہ گیارہ رکھتے ہیں لیکن کمی بیشی کی اجازت ہے تو اس لیے یہاں پہ بیس سے زائد رکھتے ہیں پڑھائی جاتی ہیں ورنہ مسنون تعداد بلا شک و شبہ گیارہ رکھتے ہی ہیں واللہ عالم